روحانی اور وجدانی انہوں دی زبان کو کلام انہوں جاری فرما کے او جڑا دلان جے ہوتے او زنگ پیدا ہو گیا ہے رب تعالی انہوں نے بیان تی دی برکت دینا زنگ انہوں ختم فرما چھڑتا اور حقیقتے اللہ اپنے حبیق کا صدقہ آپ انہوں تحقیق دے گے چھے ہور زیادہ ترقیوں تھا فرمائے اور الحمدللہ آپ ارشاد فرمانگے انہوں نے کہ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 بہ داؤد بلاج مشان رجیم بسمان کو مجھ سہ لگ رہی ر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 وہ کسی نصیب ہو سکتی نہیں لیکن جی سیتارمل ان سفت خسلت اور آدت ان تعلق ہے امت مستفا عمل نا کہ جو کرتے سن جدو اسا بیان کر گے تو سانو سبق نہیں ملنا میاں آ میں اوے کریے امام حسین سرکار دا ندی پاگ دے مبارک کندیاں سوار ہونا جڑا اون اسان کی سبق حاصل کر سکتے تو بھی اسان سوار ہونے والا ساڈے واسطے مسلا ہی محال ہے سانو تو کوئی ہدایت سبق حاصل نہیں ہوں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 تا کر کےجر ممنوا سیت نو ہاتھ لونا غیرت دا انصاف عدل کا دا زہد یہ ساری چیزاں سکھتا جڑیاں یہ سیرت حل بیچ کوئی بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں اس پاسے ہونا۔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 بھلے راہ والے راہ دس دو دے تو دے خوش ہو جائے جا جن جے بھولیا بندہ سمجھے آپ راہ دسے تو خوش ہوں جا کو سی دسے دے گل پوے نہ سمجھ لو آپ کو بھولیا سمجھ نہیں آتا میں پہننا نہیں بھائی توجو نال بولو سبح تو اشا کیوں کیونکہ صرف ربان بھی کسے وہ بھی کسی ویلے باقی گاڑ اکثر وقت جہ گالا من گانے انگلش نے ان رکھیا کہ کدھی بھلے کے ناردے دبانے دے پھفل پھوے تو موڑا صرف تعریف کے رکھنی کہ کردار کے سیرت بیان نہیں ہو لی اللہ تعالیٰ دے فضل نارد ناچی جیڑے و ہر وقت اس آردو اور تمنا اجران ہے۔ اس حفرت اجران ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیعت دے درد غلامہ دے سیرت عطا فرما دے لے کہ دنیا میری جنت بن جائے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 ہوں یہ اپنے آپ نپیا پیا یہ آتا کسی معاف نہیں کرتا معافی ہوں مجرم کی میں کہ مطلب مجرم منگے یہ آدھے نے بھی اصل مجرم تو ہے پر چتیا تم معافی دتی رکھ تو میں آیا جناب میں معافی دن تیار تو تسا برملا آپ مجرم اقرار جا کرو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 اللہ دے فضل کرم میں کہہ رہا تھا کہ حضرت جی دے, نارے دے رہن جی, بے جی, بے کون جی دے, نا... جی دے کوئی نعرے نعرے نارے سونا ایمانوت غرب اتنے چیزاں جہاں اپنے رب سونے نہیں پچھاندہ نا یہ گلا جن رب سونے اپنی کو خبر تھوڑی جی دے ہے نا اور مخلوق تو نگاہ چک لیندہ ہے وہ بھی ترہ گیندہ ہے ہاں تو قبلہ عباد اچھا جواب پہلوں سیرت اہلِ بیت تو پھر ویٹھے آجیے سانو کی کی سبق مل گئے میں سیرت اہلِ بیت کرام جس آیت پاک کے وچو بیان کرنی او آیت تطہیر ہے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 بد عقید ایک پلیتی بے برا عمل یہ بھی ایک پلیتی بے دوسرے رفلا چیڑی سوچ پیڑا عمل ایک پلیتی ہوں جدو آسانیا بھائی یار اہل بات پات نے تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی نہیں ہوتا کیاے عمل والا نہیں لینے لینا تے جدو جہان دیکھنے تے مانا پھر صحیح نہیں لگتا کیوں جو سیر سید ہے بائیمان ہوئے پھرتے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 سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ نے اس مبارک آیت کی تفسیر کر کے کمال کر اللہ حق ادا کرمند نے ارادت تو مراد محبت اللہ تعالی پسند کرتا ہے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 اور خوب پاک کر دے. او پاک, پاک, پاک, دے. پاک کر دگیا ہوں اس آئے مبارک اندر امام محمود علوسی بغدادی بگدادی اپنی محققانہ نگاہ دوڑائی کس مانے کے اپنے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 لا تصدعنا بالقول قرنا في بيوتكنا گھر دے چار دیواری اچ رہو اپنے گھراں اچ رہو لا تصدعنا بالقول اپنے آواز نو لچک دے کے نبولو بولو تاکہ غیر بندہ سنن والا تواڈی آواز سن کے لچکدار تے برا خیال نہ کرے بری طعنہ نہ کرے اے قران دا ترجمہ کیا کرنا ہے ہاں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْأُولَى جو پہلے جہلیت دیا عورتہ اپنے سگار زیب زینت تے اپنے آزا بازوں غیر مردان دے سامنے کھول دیا سن ان تُسا نہ کر آنے یہ سارے احکام پچھے رب سونے نے اتارے کئی حکم کی تے کئی روکیا کہیاں گلانتوں تے روک کی تے خیر رب فرمانتا ہے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 نفس اللہ تعالی نے دو طاقت ایک طاقت رکھی خواہشات دو تاخت نے لڑائی قتل نے گزب کی وجہ شفت رکھی ہوئی ہے جناب نے خواہش دی وجہ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 اذھب عنہم عطشهم لا محالتا يريد الله سبحانه بالمائے ليذهبانكم العطش فإنه هو لا مانع يريد سبحانه بالمائے اذهاب العطش عنكم ان شربتموه فيكون المراد اذهاب العطش بشرط شرب المخاطبين الماء لا له مطلقا فمفاد التركيب في المثال تحقق اذهاب العطش بعد شرب وفيما نحن فيه اذهاب الرجس بالتطहीर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 عربی دے اندر شیر نے جڑے کہ تاریخ دیا مستند موجود نے سلامی رو دن پی موہتشم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 نا ہے شان صحابہ زبان ہو سکتا سنگھی کو بیاں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 اج کیوں میرے گھر تو باہر قدم رکھی گلے ارد کردیا میں بو جی خیر دے ناراضگی رب دا پاک محبوب فرما بیٹی سونے کا ہار کتنا یہ دنیا میرے گھر چاہ بول بول سب بی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 سب تاری فون نے لے میری بیٹی اللہ, اللہ... دلاللالل... اچھا جب رسول اللہ کی طرفوں سبقے یہ ہو وہ با سکتی ہے دنیا دیتا اللہ بولتے صحیح اللہ ایک خادم سی, محب سی حضرت درار ہوں گا نام ہے کتاباں بتھیری حوالا ہے عام جڑی چلتی پی ہے نور البسار حضرت مولا علی سرکار شہید ہو گئے معاویہ سرکار پوچھتے ہیں درار تو درار ہوں وہ بیان کرتے ہیں جو کرد دستے ہیں تھوڑا سنا چھوڑا بولو چا سبحان اللہ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 شیخ مشہور دسیا. جامی دا اچھا. افغانستان حرات، اچھا. جامی دا اونا دے سینے دے سامنے برابر قبر شریف دے وچوں. ایک درخت گیا کھڑا اس درخت دا ہر پتا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 او بیعت دی سیرت زہد دنیا تو نفرت قدر نہیں اے سیرت چلنی دل چ دنیا آن دی خوشی آوے جان دا غم آئے سمجھ لائے اے دل مولا تعالی تو خالی مردا ہے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 ہے بس خوش ہو دنیا کی خاطر کیوں لڑنا توجہ نہیں فرمائی آل نے بزرگ لوگ دا دا دے نے جو دنیا کے پیچھوں یہ لڑائی نہیں کتے کرتے ہڈی تڑ پہ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 گھر میرے چ نہیں وا سکنی مطلب ہے ہوئے کہ دنیا تر تلاک پتر دا حق نہیں بنتا پیو کی نو گھر والے توجہ نہیں فرمائی آه آه. مولا علی فرماو تر تلاک دے پتر جفے کھڑے مار پا دنیا کے اتوار کی سیت کا دجا پہلو بڑا عجیب ہر کسی واسطے سب کتنا پہلو نبی پاک اہل بیرت بھی کمال سیل مسل اہل بران دیا بھی کمال سی بیت دی گل سن لے جو میرے پاک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 رب وہدہ شریق تیری دھی بہن رتبا دینا چاہتا ہے پسند کرتا ہے سونے کا آن نو چھپا है है کہ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 جنازہ اس حال چوارا نہیں کہ چادر نال چمٹی ہو جسم کی بناوٹ محسوس میں پتا لایا کہ کیونکہ رب العالمین دے پیچھے چلن دا ہے. اللہ. سوڑا مشال تو سونا نمونا دے اللہ د دے رسول دے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 دو ہیں ایک ولی نہیں ایمان دار دس اج ولی آلی کوئی پردہ رہ گیا بولو پردا ہے کو. پر تو, تو پردے چا. غیرت تو پردے چی غیرت نےڑے نہ لگے سام پردہ کی بیٹھے جو تھڈو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 छुपाव करो जो गैरत भेरी इज्जत भी बचनी चाहिए हर किसी की बचनी चाहिए होशी ना तला या खुद जानी बदकार बंदा जो गल आएगी ना परत न छुपाव की अग लगेगी सौड़ पवेगी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 سکول سکولہ کا اندر ہو فروشی کا پورا کاروبار کے مالکان خواتین سے تعلقات قائم کر کے انہیں دندے پر مجبور کرتے ہیں اور مسلمان پتا نہیں ایسا دنیا چی میں سڈیا داستانہ انج بھی لکھا گئی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 نو فیصد, فیصد, او فیصد باقیاں کا کی پوچھنا ہے اچھا گل, گل, کرنا اینی گل جب کر جا ٹوٹ پہ میں لیا حوالے واسطے صرف ایک سنایا پتہ نہیں کن کچھ لکھیا پیا وہ گا کرتے پتہ صرف بھی کتاب مسلمان بھی فکر نہ پو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 لکھ حضور مار ہزور اے حق دنیا چڑھ کے مفتی محمد سمجھ آ رہی کوئی نہ ایک اور دا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> دی دی دی. کوڑ سونا وے جڑے شہادی لگے پی حضرت کاسم کی شادی کرولی پھر کربلا شادی پی ہوں ولا نلپم کے نام مراد تے چپٹا کوڑ شیخ ابدل ازیز محدود ستےلوی کا فتح واضح جی آ سامنے بیٹھے آپ لکھتے نے حضرت قاسم کی دی شکین دوری دی شادی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 लिखिया खिला अच्छा इंदा की मतलब है भी नाल कैंसर ते दिल की बीमारी लगती कि कैंसर नाल बंदा बचता पोलियो नाल तुर बचता है ना पोलियो ही लंघाया हो जाएगा चलो जींदा चढ़ाद कैंसर नीमारी अटैक हो गए ठीक है अच्छा हम यह हुई सिगरट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 نماز, نماز پڑھ رہا, بھی نماز رہا ہو وقت درف فرض مہربانی یار میں جی. بندے او بدکار بندے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 سبرا، سبرا دوستو دوستو دی قربانی کسی غیر مذہب والے نہیں ہو سکتی جی کرے گا تے اپنی جائشوں یہ ریکارڈ کے سیٹ گیارہ مارچ سن دو ہزار چھ ناؤں روپے کی